اب یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں شروع میں لکھا ہے بس اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمٰن الرحیم ہے تو کیا جو رحمٰن الرحیم ہے خدا کو خامقائی مثبت ڈال دے گا ہمیں ایسا ناممکن ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے کس کو سمجھیے کہ معاملہ کیا ہے نظام تخلیق کو سمجھیے نظام تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور یہ سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے بات کہ ان لمٹ پوٹینشیل آپ کے اندر ہے آپ کا جو برین ہے آپ جانتے ہیں کہ سورس جو ہے وہ ہر چیز کا برین ہوتا ہے ہر چیز کا سورس برین ہے تو برین میں ان لمٹیڈ ہے ان صلاحیت چپی ہوئی ہے آج تک کوئی سائنس ایسی نہیں ہے جو برین میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ناپ سکی ہو ایسی کوئی, کوئی سائنس ایسی نہیں ہے یہاں تک کہ ایک سائنٹسٹ نے تو یہ کہا ہے کہ میرا مجھے تو ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سارے یونیورس میں جتنے پارٹیکل ہیں اتنے پارٹیکل ایک انڈیویجل برین میں ہوتے ہیں اس کی ان کو کے ایک مبالغے کا انداز اختیار کیا شاید اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے یونیورس میں جتنے پارٹیکل ہیں اتنے پارٹیکل اکیلے اکیل ایک انڈیویجول برین میں ہوتے ہیں تو اتنا زبردست اس کے اندر پوٹینشیل ہے لیکن وہ پوٹینشیل جو ہے وہ ہوتا ہے ڈارمنٹ پوزیشن میں خابیدہ پوزیشن میں یا سویا ہوا ہوتا ہے وہ. اس کو ایکٹیو کرنا یہ ہمارا کام ہے یہ دنیا میں ہر معاملے میں خدا نے کیا ہے آپ دیکھیے یہ جو آپ جس کو مشین کہتے ہیں آپ وہ مشین جو ہے بنی بنائی تو خدا نے نہیں اتار دی خدا نے زمین کی نیچے ترہ ترہ کے نیچے طرح طرح کے میدانیات رکھ دیے سارے جو چیزیں ہیں وہ زمین کے چھپا دیا آپ کھود کر نکالتے ہیں مثلا آپ نے اور نکالا اور نکال کر اس کو آپ نے یہ کیا یہ اسٹیل کیا بن گیا وہ پھر اور اس میں کیا کیا ملایا آپ نے تو یہ بن گیا تو یہ انسان جو ہے ایڈ کرتا ہے ہر چیز میں تب وہ چیز حاصل ہوتی ہے آپ کو تو خدا نے ایک چیز کر کے آپ کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ اس میں اپنی طرف سے کریں یہی معاملہ مائنڈ کا ہے یہی معاملہ آپ کی کیپیسٹی کا ہے جو ہے آپ کے اندر تو خدا نے آپ کو ان لمٹ کیپیسٹی دے کر کے ان لمٹ طاقت دے کر کے دنیا میں پیدا کر دیا اب اس کا راستہ کیا ہے اس مائنڈ کی طاقت کو ایکٹیو کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے آپ کو وہی یعنی مصیبتوں میں ڈالنا ایڈورسٹیز میں ڈالنا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے